الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا كفروا بآيات ربهم لم يقروا عَلَيْهَا صُمٌّ وَبُكْمٌ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا پی نیما کافت بینا سبرو ویو لو نیحا تیم وسل خاری خالدین پی ہاس مستقر سد مولا نلہ دی ہر قسم دی ہمدو سنا تاریخ تمجید تقدیش اس مالک الملک رب العزت وحدہ شریق نائق ہے کہ جس کے قبضے اور اختیار اندر اس کائنات دا ایک ایک ذرہ ہے کوئی چیز بھی وہ علم تو وہ تصرف تو وہ دی طاقت تو وہ قدرت تو باہر نہیں ایک حدیث قدسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماندے نہیں مخلوق کے دل میرا دو انگلیاں درمیان ہیں وہ کلے دو ہن کئی فا اشا جس طرح جانا انہوں پیرنا اور انہوں نے حرکت دینا ہر شہ پہ وہ تسلط وہ اقتدار وہ او اختیار اور او دا قبضہ ہے تبارک الملک خود اپنی تعریف کردہ ہوا فرمایا بات ہے وہ ذات بڑی بابرکت ہے وہ ہستی ہل الملک جہدے ہاتھ اندر ہے ساری بادشاہی ساری کائنات دا اختیار اور وہ آرزی جہ قبضے دے کے لوگاں لوگوں ہے کہ اے میری زمین اندر کی کچھ کرتے ہیں میری مخلوق ادا کی سلوک اور رویہ ہے جد تک چاند آئے وہ او اقتدار اور اختیار کی رہن ہے جدوں چاند آئے وہ او اختیار اور اقتدار او لو واپس لے لیں تو ملک منتشا وطن دے ملک امتشا من اس دنیا اندر بڑے بڑے دعوے دار آئے بڑے بڑے حکمران آئے جدوں تک اللہ نے چاہیا حکومت نہ دے پاس رہی جدو چاہا اللہ نے ایک لمحے تو پہلے پہلے وہ پہ چھین لی اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دے بارے اندر اللہ کی واردہ اندر ایک دعا کی فرمایا اللہ من, من امر امتی والے اے اللہ میری امت دے معاملات اگر کسی شخص دے سکرد کیتے جان میری امت اندر کوئی حاکم بنے کسے کسی اقتدار ملے پھر وہ اگر میری امت نال نیکی کا سلوک کرے میری امت, پہ طرف کرے, میری امت پہ کرے میری امت پہ حقوق پورے کرے اندردی نل پیش آئے اللہ من والے یا من امتی فرافا کا بے وہ نرمی کرے ہمدردی کرے انہوں نے خیر خواہ ہوئی اللہ ہو مہربان بن جا ہمدردی فرما تو بھی دے سے اپنی رحمت فرما ومن والے امن امر امت اے اللہ میری امت چ کوئی شخص حکمران بنے کسے دے پاس اقتدار آئے کسی اختیار ملے فکتا میری امت سختی کرے میری امت کے حقوق پامال کر دے میری امت کی نیند حرام کر دے فش اللہ سخت ہو جا تو نیند حرام کر دے تو بھی آرام ختم کر دے تو بھی سکون تے ہو بالا کر دے اگر ایک حدیث ہی حکمران طبقے میں معلوم دے ذہن اندر تے قدی کوئی کسی کے حقوق سے ڈاکہ ڈالن دے بارے اندر سوچ بھی نہیں سکنا اہم معاملہ ہے اتنا نازک مسئلہ ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بس نہیں فکتو بیمایا اگر کسی شخص کے ماں تہ دو آدمی حاکم بنا جائے من بے یس نئی نے دو آدمیاں دا حاکم بنا دیتا جائے, جائے کسی نہ او خیال نہ رکھے ان حقوق پورا نہ کرے ان کی حفاظت نہ کرے ان کی ہر ضرورت جس حد تک ممکن ہو سکے پوری نہ کرے فقت زبر سکی ن فرمایا قیامت دے دن میدان ماشر اندر یہ دو ہا آدمیاں دا حاکم دو آدمیا کا امیر اور دو آدمیا تے حکومت کرنے والا یہ اللہ دی بار گاہ اندر میدان ماشر اندر اس طرح تڑپ تڑپریا ہوئے گا جس طرح بغیر چری جانور نبا کرنے دی کوشش کیتی جائے او دی جان نہیں نکلتی جی تحت دو نہیں چار نہیں دس نہیں بیس نہیں سو نہیں ہزار نہیں لکھ نہیں کروڑوں انسان ہون ہونا ان حفاظت دا خیال نہ ہو. حقوق پامال ہو رہے ہون انسان دن رات گاجر اور مولی کی طرح کٹ رہے انہیں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا ای یہ ایک سوال کیتا ہے اللہ نے قرآن اندر فرمایا مایا ہسب تم انا خلک نہ ان لا تر کیا تھی یہ سمجھ بیٹھے ہو اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہو انما خلک نہ کم آبا سن کہ اصا تضول ہی پیدا کر دوں ایویں بے مقصد ہی بنا دے پیدا کرن اندر کوئی مقصد نہیں سی تخلیق دا کوئی مدعا آ نہیں تھی آفا ہسب تم اما یہ سمجھ لیا جی کہ تھی پیدا کر دن و ارئی نہ لا تر اور شاید کسی اس گلط فہمی اندر بھی مبتلا ہو گئے ہو کہ لوٹ کے واپس سڈے کو نہیں نہ کہ تو بے مقصد پیدا کیتا گیا ہے اور نہ یہ ممکن ہے کہ تھی سارے کو واپس نہ آؤ تو سارے ساڈے کو واپس آنا دوسری جگہ قرآن مجید اندر فرمایا وتکو یو من اس دن تو ڈر جاؤ کہڑا دن یہ نہیں فرمایا کہ جس دن تو سر میرے کو واپس آنا یہ اختیار سے مرضی نخل گش اور شبہ سی کہ جا جی چاہے گا وہ آ جائے گا جہاں جی نہ چاہے گا نہ آ جائے گا جی مرضی ہوش ہو جائے جدی نہ مرضی کوئی سفارش مل گئی کوئی ہو سلسلہ بن گیا وہ نہ پیش ہو اللہ نے سارے ابہام سارے شک اور شبے سارا گنجائش ختم کر کے فرمایا دن کو لو ڈر جاؤ جس دن تہن میرے کو لا جانا ہے تو آنا پہنا پہنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت دے دن بندے جس ویلے اپنی اپنی قبر چاہر نکلن گے یہ کوئی کہانی نہیں جڑی میں سنان لگا خواب نہیں جڑا میں بیان کرن لگا کسی قوم نل گزریا ہوا واقعہ نہیں جڑا میں تے سامنے پیش کرن لگا بلکہ وہ حقیقت ہے جہدے تو اسا سارے نے دو چار ہونے جڑی ساڈے سامنے آونی ہے وَنُفِقَ السُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ إِلَى رَبِّهِم جس حضرت اسرافیل علیہ السلام و اس آلے اندر پھونک مارنگے گے جا نام سور اسرافیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے دی رات اللہ لاشریک نے نو بڑے بڑے عجائبات دکھائے اور میرا آج دا مقصد قرآن یہی بیان کیتا ہے اللہ سبحان افرا بے ہی بڑی پاک اور بڑی ہی برکت والی وہ ذات ہے جن نے سیر کرائی جنو بے اب اپنے بندے نحمد نو نلیہ نو بڑے ہی پیار کا کلپا ہے میرا بندہ اللہ نے قرآن پتہ نہیں کنے مقامات پہ اس لفظ نل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمایا آپ کا ذکر فرمایا ہے پہلے سارے تو ہی شروع کر دئی بننا اب دینا اگر تعلی شبہ ہوگئے اس کتاب کے بارے اندر اس کلام بارے جا اپنے بندے اتاریا محمد تے نازل فرمایا اللہ اللہ علیہ وسلم اور پھر اگے چل رہا پتا نہیں کن مقامات تھی فرمایا سبحان بڑی پاک ہے او برکت والی ہے او حسی اسرا عبد ہی سیر کرائی اپنے بندے میں بندے میں خود سیر نہیں اللہ نے رات دے تھوڑے جسے اندر من مسجد دل ہرا میں الل مسجد دل افسا مرحلہ اس سیر دا مسجد حرام تو مسجد اکسا بیت اللہ تو اللہ نے بڑا ہی با برکت بنایا ہوا کیوں سیر کرائی من آیا تاکہ اپنی طاقت اور قدرت دیا نشانیاں اپنے بندے نو دکھائی صلی اللہ اللہ نے بڑے بڑے عجائبات دکھائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس رات جیڑا سب کو بڑا انعام اللہ کی طرف ملیا ہے پوری طرف ساری توجہ بہت ہی گٹ ہے اللہ باشا. جیڑی نعمت آپ لے کے آئے اللہ کولو اتنی اس نعمت کی قدر نہیں کیتی کی حقیقت وہ نعمت کی سی وہ کوئی چار دن دنیا کے کھان پیانے نہیں لنگ سکتے وہ کوئی اچھا گزارا نہیں تھی ہونا وہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ جنوں حاصل ہو گئی انہ نے جہنم تو بچا لیا وہ دو رخ تو نجات دے دے وہ نعمت نماز ہے نی رات کی رات اللہ کی طرفوں سب تو بڑی نعمت اور سب تو بڑا انعام اس امت واسطے نماز کی شکل اندر ملے آپ جس ویلے واپس تشریف لے آ رہے سن مختلف آسمانوں سے مختلف انگیا ملاقات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے آدم علیہ السلام ملے نے کتنے ابراہیم علیہ السلام نے خوش آمدید کیا ہے مرحبن محمد بسم اللہ جی آیا نو میرے بیٹے محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کس استقبال فرمانے فرمایا بیٹے اپنی امت کل جا رہے ہو واپس میری طرف دو تحفے لے جانا امت واسطے دو تحفے میری طرفوں بھی لے جان فرمایا ضرور دیو ابا جان ابراہیم علیہ السلام نے ایک تحفہ سے یہ بھیجا ساڈے واسطے اللہ تانو اس امت اندر شامل فرما لے جاسے تحفے آئے فرمایا اکرا اللہ امت کا منی السلام میری طرفوں جا کے اپنی امت نسلام علیہ کم کا تحفہ دینا یہ مسلمان دا مسلمان واسطے بہت بڑا تحفہ دیا کرسول دی اللہ صلاح وسلم یہ اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی چیز نہ ہوفہ دن واسطے وہ کی کرے فرمایا وہ اپنے بھائی علیکم بھی نہیں کہہ سکتا یہ وہ تحفہ ہے اللہ دل اندر محبت پیدا کرے فرمایا بیٹا اپنی امت رو جا کے سب جو پہلے تو پہ میری طرف سلام کا تحفہ پیش کرنا اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جدو کسی دا سلام کوئی لے لیا اگوں وا علیہ کم اسلام ہی نہیں کہنا چاہیے صرف السلام علیکم دا جواب تے ہے لیکن جب کوئی سلام لے کے آوے آئے جواب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے سکھایا فرمایا مایا اگوں کیا کرو ولی کا سلام وہ پیغام کی لے کے آیا ہے کہ پلاں شخص نے تو انو سلام کیا ہے یعنی واسطے اللہ دی رحمت دی دعا ہے کہ اللہ تو اڑے ہو جائے اللہ تو اڑے دے اپنی رحمتہ نازل فرمائے سلام نے کہ اگب دو وا ارح سلام اللہ تیرے تے بھی, تے تے بھی اپنی رحمتہ فرمائے او جڑا تحفہ آیا سلام دی شکل اندر او دا جواب اے ہے نبینا السلام. اللہ نبینا نا ولیح سلام اللہ ساڈے نبی سے بھی تے ابراہیم علیہ السلام تے بھی اپنی رحمتہ نازر فرمایا ایک تحفہ دوسرا تحفہ یہ بھیجیا فرمایا پہ جنت دی زمین دیکھ کے آئے ہو. کنی وسیع ہے کن اریز ہے کن کنت ہے طور اگ جنت دی وسعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لفظوں بیان کی تھی فرمایا وہ جنتی جنہیں سب تو آخر اندر جنت اندر پہنچنا ہے سب تو آخری انسان درجے کے لحاظ نال مرتبے کے احتبار سب تو آخری انسان جنہوں اللہ نے جنت اندر لے جانا ہے اپنی رحمت نالمایا فرمایا نے ایسا رقبہ ملنا ہے جنت اندر جنی اے ساری روئے زمین ہے کہ یہ دس گنا دیتی جائے یہ آخری جنتی دا رقبہ ہوا باقی کنا گا اے اللہ ہی بہتر فرمایا بیٹا تھی جنت دیکھ کے آئے ہو کنی وسی و عریض زمین ہے تے جنت دی زمین بڑی ہی پیداوار کے لحاظ زرخیز ہے فرمایا میری طرفہ اپنی امت واسطے اے جاؤ انہوں کیا کرو کہ تسی ایک پڑھو گے نا سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ اپنی امت نا کہ ایک دفعہ جہاں شخص یہ کلمہ پڑھے گا اللہ او وہی طرف جنت اندر ایک پھل دار درخت لگا دے گا جدوں تک انہیں جنت اندر پہنچنا ہے او درخت اتنا پھل چکا گا اتنا پھیل چکا گا ہوا بڑھ چکا گا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اگر او دی ایک شاخ دے سائے تلے سو سوار دمہ اپنی سواری دے کھڑا ہو جائے تو سایا پھر بھی بڑھ جائے یہ دو تحفے حضرت علیہ السلام نے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے ایس رات قوالیاں اندر گزار دے نا جدو میرا جان میں بڑکا مارتے رہنے اصل جہاں مقصد سی وہ بہت ہو گیا الا یہ یاد کیتا جائے کہ اس رات پیغام کی آیا اس رات انعام کی ملے موسا علیہ السلام ملاقات ہوئی محمد رسول اللہ وہ پوچھتے ہیں اے میرے بھائی محمد صلی اللہ والے <سلام> oh, صل اللہ کی طرفوں کوئی خاص حکم ملتا کوئی خاص تحفہ ملتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرفوں میری امت واسطے دن اور رات اندر چوبی گھنٹوں اندر پناہ نماز فرض ہوئی نے یعنی اللہ نے یہ تحفہ منوت پنج نماز ادے گھنٹے تو بھی پہلے نماز کا وقت ہو جانا تقریباً تئی یا چوبی منٹ اندر نماز ایک کا وقت ہو جانا سا نماز پڑھنے والے تو پڑھنی سر جنہوں اللہ توفیق دینی تھی انہوں نے پڑیاں ہر تئی چوبی منٹ بعد ایک نماز رحم اللہ موسا اللہ تعالی دی رحمت ہو گئی موسا علیہ السلام پہ اور مزید رحمت ہو السلام یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی موسیٰ علیہ السلام رحم اللہ موسا اللہ دی رحمت ہو جائے انہوں سے مزید وہ فرمان لگے کہ میں اپنی امت نو بہت آزما چکا ہوں انہی تو بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل نو اپنی قوم اور اپنی امت نو بہت آزما ہے بڑا انہوں دا امتحان لیا ہے بڑا پرکیا ہے لوگ نماز نہیں پہ پڑھتے اے اللہ دی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی باردہ اندر درخواست کرو یہ نماز بہت زیادہ نے مشورے قبول مسلمان نو مسلمان نو مشورہ کرنا چاہیے اور مشورہ دن والے دیا داری نال مشورہ دینا چاہیے مشورے دے مطابق عمل کرنا چاہیے ایک حدیث دے الفاظ نے فرمایا دم من دماست جڑا شخص کسے کسی مشورہ کر لینا نا کسے معاملے اندر اللہ وہ کبھی بھی شرمندہ نہیں مشورہ دین والے دے بارے اندر فرمایا المستشار مؤتمن مشورہ دین والے بڑا ہی امانت دار ہونا چاہیے بالکل بے لاد مشورہ دینا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے مشورے پہ عمل کردے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ نے اس دعا دے نتیجے اندر دس نمازوں معاف کر دیتی ہیں رہ دی چال ہی رہ گئی موسا علیہ اسلام پوچھتے ہیں کیوں جی دعا کا کوئی جواب ملیا فرمایا ہاں میرے بھائی موسا اللہ نے دس نمازوں معاف کر دیے نے چال رہ گئی رہ نے موسا علیہ السلام کہہ لگے یہ بھی زیادہ نے اور دعا منگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا منگی کسا مختصر اے کہ اللہ معاف کر دے گئے موسا علیہ السلام مشورہ دے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دے گئے حتاں کے پنج باقی رہ گئیں پنتالی معاف ہو گئی موسا علیہ السلام اجے بھی کہہ رہے ہیں یہ بھی زیادہ نے اور دعا کر لو اور معاف کرا لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس چوں وہ اس ویلے ایسے الفاظ نکلے جڑے اللہ انہیں پسند آئے انہیں پسند آئے کہ ایک قانون ہی بنا دیتا. آپ نے فرمایا موسا میرے اللہ نے پنج نماز دیتی ہیں سن امت واسطے مشورے دے مطابق میں بار بار دعا کیتی اللہ بھی بار اندر درخواست کی تھی. میرے اللہ نے میری درخواست رد نہیں مجھے موڑیا نہیں پنجا تو معاف کردی کردیا پنج رہ گئی نے تسی مشورہ دے رہے ہو اور دعا کرو اور درخواست دیو ان ربی ہوں تو مجھے اپنے رب کو شرم ہوگ پہ یہ فرمایا محمد ال رسول اللہ میرے رب نے موڑیا نہیں میری درخواست کو ردیا نہیں ہوں تو مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں یہ بھی کم پنچ تو بھی کٹ کر دیو اللہ نے اپنے حبیب کی بات بات پسند آئی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تسی اے ہن پنج لے جاؤ جیڑا پنج پڑھ لے گا میں وہ دیا شمار کر لوا پنج پڑھن والے دیا پنج ہی لکھ دیا گا قرآن اندر قانون بنا کے اتار دیتا فرمایا من جا حسن عشر حسن جا نےکی لے کے میرے کول آ گیا میں کم از کم اُنہوں دس گنا ہاضر ضرور دے تو میراج دی رات اور اسی چلے گئے؟ کی کرنا شروع کر اساں میراج کی رات طرح گزارنا شروع کر, اللہ! تو میں عرض کر رہا تھا بات سا اتوں چلیے کہ اللہ وحده لاشریک لی باہر کا اندرے درخواست کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میری امت دا جڑا حکمران بنے میری امت پہ جنوں حکومت ملے فر رافقہ بهم پھر او انل نرمی کرے انہاں دا ہمدرد اور خیر خواہ ثابت ہو گئے انہاں نال مہربانی دا سلوک کرے فر فق اللہ تو بھی اودے تے مہربان ہو جائے کہ جنوں حکومت ملے فَشَقَّ عَلَيْهِمْ کہ او میری امت واسپے مصیبت بن جائے انہیں نیند ختم ہو جائے انہیں سکون غارت ہو جائے انہیں آرام انقا ہو جائے فَشْقُقْ عَلَيْهِ اللہ تُو بھی عدل سخت ہو جائے تُو خود ہی نیند حرام کر دیں یہ امت کے بارے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے بہت بڑی حکمران طبقے یہ بات ذہن اندر رکھنی چاہیے کہ حکومت مستقل صرف اللہ ہے او دی ہے وہی حکومت ندی دواز نہیں باقی تے حکومت اون جان والی چیزاں ہیں یہ کدی آ رہی ہے کدی جا رہی ہے اللہ جدو تک چاند دے پاس رین دینا جدو چاہتا ہے واپس لے لب چل لا شریک نے ساری ہدایت واسطے ساری رشد واسطے سان سا رستہ دکھاؤ واسطے وہ رستہ جڑا خود متعین کیتا ہے اللہ نے خود تعین فرمایا ہے اس رستے اور وہ او بارے اندر حکم دیتا ہے وَأَنَّ اے جی میرا رستا سستے دے بارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اے فرمان ہے کہ اے یہ ایک سرے تے میں بیٹھا ہوا تو پکڑ پکڑ کے میں اس رستے تے چلا رہا کہ جی تھی دائیں بائیں دیکھے بغیر سیدھے اسی رستے تے چل دے گئے جت اس رستے نے ختم ہونا ہے وہ اگے جنت کا دروازہ آیا آزادی مستقیمت اللہ فرما نے اے جے میرا سیدھا رستہ جہاں میرے حبیب تو ان چلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ لوگ جہنم دی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں اور میں انہوں نے کمر تو پکڑ پکڑ کے پیچھے ہٹا رہے کمر تو پکڑ پکڑ کے پیچھے لیا رہے ولا اللہ فرمانے نے اے دے میرا رستہ کئی رستے سجے پاسے نکل گے کئی خبر پاسے نکل گئے تھی ادھر توجہ ہی نہیں کرنی ادھر دیکھنا ہی نہیں اگر ذرا اس طرح دیکھیا تھی ہر رستے شیتان کھڑا ہے وہ بازو تو پکڑ لے گا اللہ کے رستے تو ہٹا کے دور لے جائے گا یہ جہے رستے ادھر ادھر نکل ادھر نہیں جانا نہیں دیکھنا اگر ادھر دیکھو گے توجہ دیو گے فتح فربے اللہ دے رستے تو ہٹ جاؤ گے تو دور ہو جاؤ گے وہ رستہ دکھاؤ واسطے رستے تعین کر سلسلہ جاری فرمایا سب کے چل رہی تھی نا کہ ایک لکھ چوی ہزار اللہ نے نبی بھیجے علیہ مسلام ان چین سو تیرہ کا درجہ بلند کر کے انہوں رسول بنایا رسول اور نبی ہوتا ہے علیہ السلام جنوں اللہ شریعت دے جنوں اللہ کتاب دے اور انہ 313 وچوں پھر پانچ مزید منتخب فرمائے اللہ نے خود چنے انہاں دا انتخاب اللہ نے کیتا کسی الیکشن دے ذریعے کسی ہور ذریعے نال انہی چنے گئے اللہ اعلم حيث يجعل رسالته اللہ کو پتا کہ کنوں میں درجہ دینا ہے کنوں چنے انہیں اپنی منشا اور اپنی مشیت کے مطابق جنہوں کا لکھت اول سی سب سے پہلے اول الاظم حضرت نوح علیہ السلام دوسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیسرے نمبر پہ حضرت موسا علیہ السلام چوتھے نمبر سے حضرت عیسا علیہ السلام اور پنجمے نمبر تے علوالعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ قرآن اللہ نے انہوں باقی سارے انبیاء وچوں بلند مرتبہ عطا فرمایا انہوں پنج علوالعظم پیغمبرہ وچوں پھر انتخاب فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کس طرح درجہ با درجہ پہلے تے ساری مخلوق جوں ساری مخلوق زمین دی آسمان کی دی، دی، جتھے بھی کوئی ہے سنو پتہ ہی نہیں نا کہ مخلوق اللہ کیسم کی معلوم نہیں اللہ کو سر؟ سورہ مدثر اندر فرمایا وما جنو را اللہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رب دے جڑے لشکر نے نا تو آڈے رب دیا جہاں کا نے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ انھا صرف اُنہوں ہی علم ہے کسی نے اور پتا ہے؟ ساری مخلوقات وچ اللہ نے انسان نو اشرف اور اعلی بنایا قرآن اندر ان نے دلائل دتے نے اس بات تے اینیا وضوحات بیان کیتیاں نے انسان دے اشرف ہون دیاں قسمہ کھا کھا کے اعلان کیتا ہے لقد خلقنا نل انسان فی ا تقویم چار قسم کھا دیا مینو زیتون دی قسم ہے میم انجیر دی قسم ہے مینو کوہ تور دی قسم ہے اوس امن والے شہر دی قسم ہے جہدے اندر اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تنوع پیدا فرمایا یعنی مکے دی قسم ہے لقد خلقنا نل انسان فی ا تقویم یقیناً بلا شبہ اساں انسان نو سب تو بہترین شکل و اندر پیدا اللہ کرے او شکل تانوں پسند آ جائے اللہ دی بنائی ہوئی شکل تانوں پسند نہیں آ رہی نائی دی بنائی ہوئی شکل پسند آ رہی اللہ نے چار قسمہ کھا کے اعلان کیتا ہے کہ اساں بہترین شکل و صورت اندر تانوں پیدا کیتا ہے پوچھنے قیامت والے دن خدا نے کہ میری بنائی ہوئی شکل پسند آئی تھی یا نہیں وہ بہترین سمجھیا سہ یا نہیں دوسرے مقام تے فرمایا والا کد کرم نہ بنی آدم اصا آدم نیلاد نو, نو علیہ السلام نو عزت دیتی ہے اللہ نے عزت دار بنایا ذلیل انسان خود اپنے کردار دی وجہ ہے اپنے آوان دی وجہ نال ہے اللہ کسی ذلیل نہیں کرنا چاہتا اللہ نو تے بندے دی معمولی تو معمولی تکلیف جڑی وہ بھی گوارا نہیں وہ بھی پسند نہیں بندہ کوئی چیز رکھ کے بھول جاتا ہے وقت تے ضرورت تے وہ نہیں ملتی پریشان ہوتا ہے تے اللہ یہ پریشانی بھی گوارا نہیں پتا نہیں اس پریشانی نہ خدا کن گناہ سارے معاف کر دے درجے بلند کر معمولی پریشانی نہ چلدی کسے نوں ٹھوکر لگ جاتی دی مسلمان کوئی ٹھوکر لگ گئی چلدی چلدی اور یہ زبان سے نکل آیا ان لا ان راجیور کن گنا معاف ہو گئے کن درجے بلند ہو گئے جڑا اللہ اتنا رحیم ہے اتنا کریم ہے اتنا مہربان ہے وہ کسے بندے نو ذلیل کدوں ہون دے بندہ ذلیل خود ہوتا اپنی ذلت خود سامہیں پیدا کردہ انسان والا قد کرمنا بنی ادم اللہ تے اعلان کر رہا ہے کہ اساں ادم دی اولاد بڑی عزت دیتی ہے عزت والا بنایا ہے وہ حملناہم فلبر والبحر ان دلیل دے دین نے اللہ کس طرح عزت دیتی ہے حملناہم نہ ہوں فل بر ری ول باہر فرمایا تھی سمندر اندر دیکھ لو پانی نو چیر دی ہوئی کوئی سواری اگر جا رہی ہے زمین سے دیکھ لو تیزی دوڑ دی ہوئی کوئی سواری جا رہی ہے فضا اندر دیکھ لو فضا دی ہوئی کوئی سواری اڑ دی چلی جا رہی ہے وہ حمل نہ ہوں بر ری سواریاں مختلف قسم دیا لیکن سوار کون ہے انسان سمندر اندر سوار انسان زمین تے سوار انسان فضا اندر سوار انسان و حمل نہ ہوں فل برے رک نہ پھر خوراک کا مسئلہ سامنے رکھ کے دیکھ لو کھان پی سامنے رکھو جنیاں صاف ستھریاں آلہ بہترین چیزاں اہم اس زمین اندر پیدا نے وہ انسان دی خوراک بنائی انہاں کا بچیا فضلہ فضلا فلانے چھلکے اس قسم دیا چیزاں اسی جانوراں دی خوراک بنائی نے بہترین خوراک انسان واسطے پیدا کی اور کس طرح پیدا کی قرآن اندر اللہ نے بڑے بڑے عجائباس بیان فرمائے فرمایا انسان واسطے اثان کس طرح بہترین خالص خوراک پیدا کیتی ہے غذا پیدا کیتی ہے جانور نو دیکھو سامنے رکھ کے فرمایا نمبئی نے فرسن خالص جانور دے پیٹ اندر ایسی مشین لگا دیتی ہے ایسا اوپریٹ کم کر رہے جانور دے پیٹ اندر کہ او چارا کھا رہا ہے کدی سکا کدی ہرا کدی کچھ کدی کچھ چھل کے کھا رہا ہے کاغذ کھا رہا ہے ایسا مشین اندر ایسی لگا دیتی ہے کہ ایک پاسے گوبر دی نالی چل رہی ہے دوسری طرف خون دی نالی چل رہی ہے ان دود درمیان اسی دھد پیدا کر دیتا دیا من بین نے فرف وا گوبر اور خون بے درمیان کی بنایا ہے لبنا خالصا خالص زد پیدا اللہ نے ساری مخلوق جو انسان نو فضیلت دیتی سارے انسانا جو انبیاء نو چن لیا ایک لکھ چوی ہزار یا اس تو کموں بیش جننے نبی پیجے انہ نو چن لیا انہ ساریاں چ تین نو رسول بنا دیتا تین سو تیرہ چو پنچ قرار دے دیتے اُن پنچہ چو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑے اور آپ فرمان دیں انا سید الرسول انا سید الانبیاء ولا فخر اللہ نے محنون سارے نبیان میں سردار بنایا ہے لیکن ادھے اندر فخر دی کوئی بات یہ میرے اللہ دت کرم ہے قیامت دے دیں ہر نبی ہر پیغمبر ہر رسول دی زبان چو یہی نکلیا ہوئے گا رب نفسی رب نفسی رب سلم رب سلم یا اللہ میری جان بچ جائے اللہ مینو نجات مل جائے اللہ میرا چھٹکارا ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے میرا اللہ مینو توفیق دے گا میں اس ویلے بھی یہی کہہ رہا ہوں گا رب امتی رب امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت کدی امت بھی شرم آئی ہو کدی امت نو بھی ہیا محسوس ہوا فرمایا پریشان ہوں گے مارے مارے پھرتے ہوں گے لوگ میدان محشر اندر کتنے پناہ ملے گی تحت ولا فخر فرمایا پناہ ملے گی میرے جنڈے تھے ملے گی یہ فرمایا میری امت انا سو انسانوں آدم والے ہی سلام کی اولاد نا سو اللہ نے مینوں ایک جھنڈا دیتا ہوے گا جدی دے اُتے لکھا ہوے گا لیوا الحمد اے اللہ دی تعریف دا جھنڈا اے میں وہ جھنڈا بلند کراں گا ان ناس او تحت لیوا ای پناہ ملے گی میدان محشر اندر تے میرے جھنڈے تلے ملے گی ولا فخر فخر نہیں اللہ دا کرم اللہ نے اس سلسلہ چلایا ساڈی ہدایت واسطے ساڈی رشد واسطے سانو سیدھے راستے تے لئیون واسطے او شخص کی بد بختی اور بدنسیبی اندر کوئی شک باقی رہ جانا ہے جڑا جان بجھ کے اس رستے نہ آئے جان بجھ کے اس رستے نو اختیار نہ کرے ایک دن فرمایا محمد ال رسول اللہ صلی اللہ من فرمایا میری ساری امت جنت اندر داخل ہو جائے گی اللہم جعلنا کلنا منہم ومعہم اللہ تانو بھی انہاں اندر شامل فرما گی کل امتی یدخلون الجنہ میری ساری امت جنت اندر داخل ہو جائے گی اللہ من ابا سوائے اُس بد نتیب دے جن نے خود جنت اندر جان تو انکار کر دے انہیں خود کیا کہ میں جنت دی ضرورت نہیں میں نہیں جنت اندر جانا چاہا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اے سنیا کہ جی بڑے تعجب اور بڑی حیرانگی نال عرض کی تھی من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اے اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا بد بدنصیب ہو سکتے جڑا جنت اندر جان تو خود انکار کر دے جہا کبھی مینو جنت کی ضرورت اپنی من ابا کون انکار کر سکتا ہے؟ فرمایا سنو من اتا فدخل الجنہ جن نے میرا کلمہ پڑیا مینو نبی اور رسول تسلیم کیتا من اتا پھر میں جتھے بٹھا انہیں پوچھیا نہیں کیوں بیٹھا اتنے بیٹھ گیا جتھے میں کھڑا ہونے کا حکم دیتا انہیں کیا نہیں کہ کیوں کھڑا ہوا اتنے کھڑا ہو گیا یعنی اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا سونا جاگنا کھانا پینا رہنا سہنا جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا میری سنت کے مطابق بنا لے اس طرح پینا پسند آ گیا جس طرح میں پینا انو اس طرح کھانا پسند آ گیا جس طرح میں کھانا اس طرح سونا پسند آ گیا جس طرح میں سونا انو اس طرح جاگنا پسند آ گیا جس طرح میں جاگنا من اطا جن میمو نبی من کے میمو رسول تسلیم کر کے پھر میری فرما برداری کر لئی میری اطاعت کر لئی لیبارک ہوگی آسان جنہیں نبی مینو منیا رسول مینو تسلیم کیتا کیا کیتا کہ میں آپ اپنا پیغمبر مننا تسلیم کرنا رسول مننا ومن آسان لیکن مرضی اپنی کی مرضی اپنی کیخت آبا یاد رکھو اے وہ نصیب ہے جن نے جنت اندر جان تو انکار کر دیتا کہ نو جنت اندر جان دی ضرورت نہیں میں نہیں جنت اندر جانا چاہتا آؤ ذرا ان اپنے اپنے گریبان اندر چان چانکیے اپنا محاسبہ کریے اپنا جائزہ لے کہ کیا واقعی محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لیا تو بعد لا الہ الا اللہ محمد ال رسول اللہ پڑھ تو بعد اپنی زندگی نو حضور دی سنت دے مطابق ہے اسی کدی ایک کوشش کیتی ہے کہ اے کم اللہ کے رسول نے کس طرح کیا کریے سلے بے شمار ایسا ہاں باتاں نے جہاں دا تعلق حضور دی ذاتی پسند نا پسند نل آپ نے حکم نہیں دیتا کہ مثلا لباس ہے اے کدی حکم نہیں دہننا وہی لباس پہنیا جی خوراک ہے جو کچھ میں کھانا توسی وہی کھایا جی حرام اور حلال دی تمیز ایک دے دیتی ہے اس بعد پسند نا پسند تو چڑ دیتی شریعت دی اصطلاح اندر ایسا باتوں کیا جاندہ ہے اسی دے مکلف نہیں یعنی سانو حکم دیتا گیا کہ ایک کام اس طرح کرو لیکن صحابہ رضبان اللہ دیکھتے رہتے دے سن کہ حضور کھانے کی نے حضور پہنتے کی نے حضور کرتے کی نے اللہ کو دعوا کرتے سن کہ اللہ چر انہ سارے اسی عمل نہ کر لیے ان چر موت نہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ہو بڑھاپے دا زمانہ ہے قیف العمری ہے مسجد نبوی اندر ایک دن بڑے ہی شوخ رنگ دی سرخ جتی پہن کے آئے نوجوان پھر دیرد جمع ہو گئے دیکھیں لگ پہ بابا جی اس عمر اندر تو ہوں ایک ہی شوخ آیا ہے آج جتی کننے شوخ رنگ دی تسی پہنی ہوئی کیا کچھ آنسو آگا ہے فرمان لگے تسی شاہد اے سمجھ رہے ہو کہ میں اپنے نفس بھی کسی خاص نو اج پورے کرنے لیے جutti پہننی اللہ دی قسم ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں کازار رے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدماں اندر اس قسم دی جutti دیکھی تھی اس دن بھی ایک خاص سی اندر کہ اللہ مرن تو پہلے پہلے ایک دن اس طرح دی جutti میں ضرور پہن لواں۔ اوتھے تے معاملہ اے اچھی تھیر کھان والے مجنو جمع ہو گئے اللہ ماشاءاللہ خون دین والے ہو اپنا سب کچھ دین واسطے، اسلام واسطے اللہ واسطے اللہ دے رسول واسطے قربان کر دیتا اللہ علیہ وسلم قرآن اندر انہوں ان نے اللہ نے فرمایا جن تھی ہوں سمجھ لیا کہ جنت اندر چلے جانا ان ان ان کی کیا اسی کیڑی ابھی کہانی یا اسی کیڑا ارادہ کر کے بیٹھی ہوئے اللہ تعالی مینو سو قیامت تک اون والے مسلمانوں ہی رستے سے چلن دی توفیق عطا فرماوے جیڑا رستہ اللہ نے اپنے پیغمبروں دے ذریعے متعین فرمایا اور جنہوں سرا کے مستقیم قرار دیتا او دے تے چلانگے او دے تے قائم رہانگے او دے تے ہی خاتمہ ہوئے گا تے پھر قیامت دے دن عزت ہی عزت ہے تے جے اس راستے تو ادھر ادھر ہو گئے دنیا دا کنہ مال کیوں نہ جمع کر لیے دنیا دی کنے ارتے واسطے حکومت کیوں نہ کر لیے اگر اس راستے تو آس پاسے ہو گئے تے قیامت دیدن دن سوائے ذلت اور رسوائی اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوئے گا وا اخر دعوانا ان الحمد ایک مسئلے دور پچھے نے ایک تو یہ پوچھا ہے کہ اجک جگہ جگہ کھدائی ہوئی ہے شہر اندر ہَا اندر بھی کئی قسم دیاں کسافتاں اور گندگی ملی ہوئی ہے تے بارش تو بعد او گند جڑ ہے وہ پانی اندر بھی مل ہے سائیکل تے موٹر سائیکل سے جاندے ہوا منہ اندر بھی آدھی آن ہے کپڑیاں نو بھی چھو دیے چھٹاں بعض اوقات پی جی نے پانی دیا کیا ایسی صورت اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں اگر چھٹا پہ جان اور یہ شبہ پلی دے تے پانی چھٹا مار لبا دور ہو جائے شیطان دا کم اے یہ کہ وہ وسوسے پاسمان پریشان کردہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس نے خاص ایک شیطان دی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ تمازیاں پریشان کرنا ہے دے دل اندر وسوسے پاؤنے نے اور نام ہے والا خان وہ صبحے اندر پانداریندا کسی نے تو کہندا تیرا وضو ٹوٹ گیا کسی نے کہندا تیرے کپڑے پلیز نے کسی کچھ کسی نے کچھ فرمایا اگر ظاہری طور کوئی نجاست گلازت اور گندگی ہو گئی تے اون کو کر لو کہ جے کوئی ایسا شک صبحے والا معاملہ ہے تے پانی دا چھٹا مار لو بس نماز پڑھو اللہ قبول فرما دے کسی قسم دے شک کو صبحے اندر نہیں رہنا چاہیے دوسری بات کسی دوست نے اے پوچھیے کہ اگر کسی عورت دا خامین گم ہو جائے لاپتا ہو جائے واسطے شریعت نے کی حکم دلہ ہے اللہ کے اللہ رسول دا حکم تے اے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ گم شدہ خامندی تلاش کیتی جائے جن ممکن ہو سکی اگر تلاش دے باوجود او دا کوئی اتا پتا نہیں ملیا او کتوں نہیں مل سکیا تو پھر ایسی خاتون سال کے بعد یعنی پانچ سال انتظار کرے او دے تو بعد وہ عدت پوری کر لو اپنی اور دوبارہ شادی کرنا چاہے نکاح کرنا چاہے تو شریعت کی طرف انہوں اجازت ہے شادی کر سکے یہ اللہ تے اللہ کے رسول کا حکم ہے وسلم لیکن وہ فکا جنوب ابھی کہ رائج ہونی چاہیے ملک اندر اکثریت ایسے لوگان او اس فقہ اندر 90 سال مدت لکھی ہوئی ہے کہ خامین کا سال انتظار کرے بھی کیا یہ ممکن ہے پہلے تے یہ کہ سال تک وہ زندہ رہ گئی ہے یعنی تے جے زندہ رہی بھی تھی وہ دے پلے کی رہنا وہ دا کی رہ جانا پانچ سال انتظار تو بعد وہ اپنی عدت پوری کر لے اور اللہ سے اللہ دے رسول کی طرف انہوں اجازت مل گئی جہاں خامد مفقود الخبر ہے گم ہے پتہ نہیں چل رہا وہ شادی کر لے ہوں رہا اے مسئلہ کہ شادی کر لی تو کچھ دیر دے بعد پہلا خامد بھی کتوں آ گیا ہون کی بنے گا شریعت نے دوسرا خامد جی نے پانچ سال انتظار تو بعد شادی کی وہ نکاح نرقرار رکھے پہلا خامد فارغ ہو یہ مسئلہ کسی دوست نے پوچھا سی جی آخری بات یہ ہے کہ سارے ایک دوست